ع نور جنت میں لے جانے والے اعمال یہ مکتبت المدینہ کی مطبوعہ ہے اس میں دو ہزار سے زائد مستند احادیث موجود ہیں درود پاک کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث پاک اس سے صفحہ نمبر چار سو اٹھانوے سے پیش کرتا ہوں حضرت سیدہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس درود کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے یہ تبرانی کبیر حدیث نمبر 7611 صلو صلی اللہ سات ہزار چھ سو گیارہ سلو البیب صلی اللہ محمد وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں ہیں اس ماہ نور میں مدنی چینل نے خصوصی سلسلہ فیضان قصیدہ نور شروع کیا اس میں حاضری کی ایک بار پھر سعادت حاصل ہو رہی ہے آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے پہلے جلد جلدی جلدی اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فرمایا ان نما بالنیات و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی تو اچھی اچھی نیتیں اس نیت کے ساتھ کس نیت کے ساتھ ثواب کے لیے رضا الہی کے لیے کرتا ہوں یہ نیت کیجئے کہ اول تو شرکت کروں گا حسب موقع عز وجل کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھوں گا حسب موقع رحمت اللہ تعالی علی کہوں گا, اہم مدنی فول لکھوں گا اگر لکھنے کا اہتمام ہے تو یہ نیت درست ہوگی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کریں علی الحبیب سن کر کہنے والے کی دل جوئی اور طواب کے لیے اور اطراف کی اشیاء کو اپنے درود پڑھنے پر گواہ بنانے کی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ درود پاک پڑھوں گا وبارک وسلم سعید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت نے جو قصیدہ نور لکھا ہے اس میں انسٹھ اشعار ہے. کئی اشعار الحمدللہ ہم پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں مزید آگے پڑھتے ہیں بینی پوری نوری پر ہے نوری کا سوہان اللہ ہمارے پیارے اکالی سلات و سلام بینی پر نور بینی یعنی ناک مبارک بینی پر نور پر اکالی سلات و سلام سر تا نور, نور, نور ہی نور نور ہی نور نور ہی نور ہے تو آپ کی بینی مبارک بھی نور ہے ناک مبارک اس پر نور کا شعلہ ہر وقت چمکتا رہتا تھا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس قیامت کے روز جو آقا کے ہاتھ میں لیواء الحمد تعریف کا جھنڈا ہوگا اس کا پہرا اڑ رہا ہے سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک سیرت مصطفیٰ سے آپ کو میں کرتا ہوں یہ مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ ہے اور سیرت کے مطابق بہت پیاری کتاب ہے ماہر ربی نور شریف میں یہ پوری کتاب پڑھنے کی نیت کر لیجیے آکا کی سیرت پڑھیں گے تو سبحان اللہ آکا کی محبت دل میں پیدا ہوگی ان شاء اللہ عز و تو صفحہ نمبر پانچ سو بہتر پر ہے کہ ہمارے آقا علی سلاط و السلام کی متبرک نا خوبصورت تھی دراز تھی بلند تھی ایک نور چمکتا تھا جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھا آلو نیچی آ روکش okay. okay. بہار شریعت یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی متبو ہے اور بہار شریعت سال ہر سال سے چھپ رہی ہے مگر ایسی بہار شریعت شاید کسی نے چھاپی ہو الحمد للہ قدر تصحیل کے ساتھ تخریج کے ساتھ تو بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 147 مفتی امجد علی عازمی علی رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں میں آپ کو ابھی عرض کر رہا ہوں کہ لوائے ہمد کیا ہے آقا کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا نا کہ جس کا حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے آکالی سلاد اسلام کی بینی مبارک ناگ مبارک پر جو نور کا شولہ وہ چمک رہا ہے نور چمک رہا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آقا کے ہاتھ میں قیامت کے روز جو حمد کا جھنڈا ہوگا وہ لہرا رہا ہے تو حمد کا جھنڈا وہ کیا ہے عقیدہ نمبر گیارہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواے حمد کہتے ہیں سرحان اللہ تمام مومنین حضرت اعظم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے اللہ حضرت اپنے سلام میں لکھتے ہیں نا جس کے زیر حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ نے لیوائے حمد لیوائے کئی بار سنا ہوگا. تو ایک تو آپ نے یہ سنا کہ بروز قیامت جھنڈا اکالی سلا تو اسلام کو مرحمت ہوگا اور سارے مومنین اولین و آخرین اس جھنڈے تلے ہوں گے مزید سنیے مشکا شریف میں میرے آکا علی سلاط وسلام کا فرمان موجود ہے ترمیزی شریف کے حوالے سے آکا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں فخریا نہیں کہتا میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا فخریا نہیں کہتا اس دن کوئی نبی آدم علیہ السلام اور ان کے سوا ایسا نہ ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہ ہو میں ان میں پہلا ہوں جن سے زمین کھلے گی فخریا نہیں کہتا اب میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اس کے تحت مفتی احمد یارقان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نمبر 23 پر لکھتے ہیں اس فرمانے علی کے بہت معنی کیے گئے ایک یہ کہ واقعی ایک جھنڈے کا نام لیواول الحمد ہے یہ جھنڈا اللہ تعالی کی اعلی نعمت ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوگی کیونکہ اللہ از کی حمد سب سے افضل ہے نمبر دو قیامت میں سب سے پہلے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی بے مثال حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے ایسی حمد اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی اور الانیہ حمد بھی حضور ہی کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حمد کے جھنڈے سے یہی مراد ہے یعنی اعلان حمد نمبر تین بہت سے مانے ہیں نا تیسرا مانا حمد سے مراد ہے اللہ تعالی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد فرمانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کا اعلان فرمانا کہ تمام دنیا اور خود اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کا اعلان کرے قیامت کا حساب صرف چار گھنٹے میں ہوگا باقی یہ پچاس ہزار برس کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خانی میں صرف ہوگا انہی وجوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد محمد اور محمود ہے بلکہ حضور کی امت کا نام حمدون کیونکہ یہ حضور محمد کی امت ہے فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد بس میں معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے سبحان اللہ تو بہت سے معنی مفتی صاحب نے بیان کیے تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ اکال سلاۃ السلام کو ایک جھنڈا عطا ہوگا جس کے نیچے سارے ہوں گے آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ بھی انبیاء اسی کے نیچے ہوں گے اور اس میں اعلی حضرت نے سبحان اللہ وہ اپنے ایک شیر میں ہی جن کے زیر لی آدم و من سی اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام اس عدی سے پاک کو حضرت نے اپنے دو مصروں میں بیان کر دیا سبحان اللہ <تصفح> <تصفح> ہے پارا نورکا پہ آر پہ ہے فیش پیانور کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مصحف عارض پر مصحف کہتے ہیں قرآن کو عارض رخسار آقا کا چہرہ سبحان اللہ اس کو اللہ حضرت نے مصحف سے قرآن سے تشوی دی ہمارے <مترجم> آقا کا اخلاق کیا ہے قرآن ٹھیک ہے اور خط یعنی لکیر شفیع سفارشی قبالا تحریر بے نامہ سبحان اللہ حضرت فرما رہے کہ اکال سلا تو السلام کے چہرے انور کے رخسار مبارک پر جو داڑھی مبارک کا خط انور ہے نا یہ گناہ گاروں کو شفاعت کی خوشخبری سنا رہا ہے خط تو تحریر قبالا قبالۂ بخشش جمیل الرحمن قادری رضوی علیہ حضرت کے جو خلیفہ مرید ہیں ان کا کلام ہے نا قوال بخشش قبالا یعنی تحریر مطلب ہوا قوالۂ بخشش یعنی بخشش کی تحریر تو اللہ فرمارے کے گناہ گاروں تمہیں شفات کا اجازت نامہ مبارک ہو اکالی سلاط اسلام کا یہ خط مبارک جو ہے یہ گویا قبالۂ بخشیش ہے یہ خط شفیہ ہے شفاعت کا یہ خط ہے انشاءاللہ عزوجل مزید وہ اکالی سلاط اسلام کی ریش مبارک کا ذکر انشاءاللہ کرتے اب وہ سلسلے کا وہ ختم ہو رہا ہے پھر اس کو کل ارض کیا جائے گا کل کے سلسلے میں آپ سنیے گا صلوا على الحبيب صلوا وذكرك يا محمد نورك يا محمد منورك يا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى صلوا على الله تعالى على محمد